الحمد للہ رب العالمين علی اما بعد فأعوذ من بسم اللہ الرحمن پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے آفیت کا دروازہ کھول دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یا سید یا رسول اللہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی درد مند آدمی ان چیزوں کو دیکھے تو اس کا دل خون کی آنسو روتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر سے ایک شرم و حیا اور ایک ادب و احترام کا جو مادہ اور معاملہ ہوتا ہے یہ بالکل رخصت ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ آج آج کا دن جو گزرا جمعہ ص کا مبارک دن اور پھر ماہ رمضان مبارک اس کا آخری جمعہ آخری عشرے کا آخری جمعہ اور جمعے کی نماز کے بعد چشمے فلک نے ایک نظارہ دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا ہے اور شور شرابے کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور نوجوان نے اس بوڑھے کو مارا اور اتنا مارا کہ وہ لہو لحان ہو گیا میرے کے ناظرین یہ دونوں جو مارنے والا اور مار کھانے والا یہ کوئی اجنبی لوگ نہیں تھے بلکہ ان کے درمیان ایک ریلیشن بھی تھا ایک تعلق بھی تھا ایک واسطہ بھی تھا اور جو تعلق واسطہ تھا وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ بہت اہم تھا مارنے والا بیٹا تھا مار کھانے والا باپ تھا لہو روحان کرنے والا بیٹا تھا لہو لوہان ہونے والا باپ تھا مارنے والا بیٹا تھا مار کھانے والا باپ تھا اور جو تنازع تھا وہ گھر کا تنازع تھا جائیداد کا تنازع تھا مال کا تنازع تھا جس کی بنا پر ایک باپ نے, ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کوٹا اور باپ نے بیٹے کا تشدد برداشت کیا المان وال کیا فرمائیں گے اللہ العالمین پناہ والسلام للہ سید المین اللہ اللہ بس اب اس کے بعد کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا باپ باپ یہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے جی. جائیداد کے معاملے پر دولت کے معاملے پر پیسے نہ دینے پر جائیداد کی تقسیم کے معاملے پر ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو لفٹ کے پاس ایک سلائڈ رکھی ہوئی نا جو نکی کی دعوت تھی اس پر اس طرح کی سلائڈ تھی کہ اس باپ سے نہ ٹکرا جس کی انگلی پکڑ پکڑ کر تو نے چلنا سیکھا اصل میں یہ سب لا علمی بے عملی دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے نا کہ اس امت کا فتنہ مال ہے, ہے نا اس امت کا فتنہ مال ہے تو مال کی وجہ سے اس طرح کی آفتیں انسان پر آتی ہیں اور وہ کرتا ہے کہ جو عبرت کے لیے بیان کی جاتی ہے ہے یہ عبرت ہی یہاں پر بیٹیا سو فیصد قصور ہی قصوری کہلائے گا اگر بیٹا ہے تو باپ, باپ کی ہزار ہو. بیٹے کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں جو آپ نے کہا ہے اگر یہ کرنے والا دیکھیں بھی ایک نام ماننے والی ایک صورت بنتی ہے کہ یہ بیٹا نہیں ہوگا اب وہ غلط غلطی میں ہو گئی ہوگی ایسا ذہن میں آتا ہے وہ ہو سکتا ہے رش میں پتا نہ چلا ہو کسی نے کہہ دے باپ بیٹے ہو یا باپ بیٹے نہ ہو یہ کیوں خیال آتا ہے یار ایسا ہو کیسے سکتا ان ایکسپیکٹ ہے ان ایکسپیکٹ محسوس ہوتا ہے مگر وہ جو آپ نے فرمایا ہے خبروں کا تو یہ خبریں اونچ کی خبریں بھی بنا دیتی ہیں یہی کہ وہ مار مار کے باپ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اخبار کی سرخی لگے گی اور نیچے لکھا ہوگا سبب مکان سبب جائیداد لیکن سلمان بھائی ایک بات بتاؤ یہ ماں باپ والا معاملہ ہے نا یہ بڑا عجیب ہے ان کو تکلیف دینے والا ہے نا دنیا میں تکلیف دیکھتا ضرور ہے جو بھی باباب کے سب غلط کرتا ہے نا اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے ماں نے معاف نہیں کیا نا تو اس کے ساتھ وہ ہو اس کے لیے تیار ہے یہ سمجھے کہ یہ ایک تجربات کی بات ہے مشاہدے کی بات ہے اور یہ ایک طرح سے تے ہے ایک مجھے بڑا عبرت والا واقعہ یاد رہا ہے ایک بیٹے نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا تھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹا رکھ بھی لے نا باپ کو یا ماں کو تو بعض اوقات وہ جو گھر میں جو آئی ہوئی ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہی ہوتی یہ لفظ میں چاہوں گا کہ اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بسوسا یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کو رکھ لیا ہوتا اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا الگ ہوتا ہے باپ پریشان ہوتا ہے تو بیٹا باپ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے یعنی ماں کا انتقال ہو گیا فل نہیں کہ مال سب تیرے باپ کا ہے وہ ہے لیکن اس کی جو فکی جزیات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے مساقت الگ رہ رہے, رہے ہوں. لیتا ہوں میں اپنے آپ الگ رہتے ہیں اور کوئی بھی الگ رہتا ہے اپنے بیوی بی بچوں کے ساتھ اور اس کی مساغت اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب اکیلے رہ گئے تو اس نے لیا والد صاحب کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا تو اگرچہ وہ اور اس کا سب کچھ اس کے باپ کا ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہنے کو تو کہا جائے گا نا کہ باپ بھی کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں ये. شادی سے پہلے بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں ये. تو وہ رہتے تھے لیکن وہ وہی تھا کہ بہو قبول نہیں کر پا رہی تھی سسر کو اور میں تھک گئی ہوں خدمت سے حالانکہ وہ سسر کو اتنی بولتا تھا وہ کیا بولے گا برا باپ تھا مگر اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی اب وہ بھی روز کی مگز ماری سے اصل میں لڑکا بھی نہ پھر بیزار ہو جاتا ہے تو بےزاروں کا بھی غلط فیصلہ کرتا ہے بیزار ہو جاتا ہے اور بی پہ لٹو ہے ایسے لوگ کھلانا پلانا ہی نا اوپر چھت پر جو کیبن بنی ہوئی ہے تمہارے باپ کی کھانسی ہونی یہ ہونی یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا اس نے والد صاحب سے انڈرسٹینڈنگ کی اب برا باپ تھا کیا کرے گا اس کو میٹھے بیٹھے چھت ملی ہوئی تھی وہ کیبن میں رہنے لگا آہستہ آہستہ کیبن میں جب باپ گیا تو پھر بیٹا جو تھوڑا بہت جاتا تھا وہ بھی چلا گیا لیکن اس بیٹے کا چھوٹا بیٹا تھا یعنی اس کا پوتا تھا پوتا خیال رکھتا تھا تھوڑا بہت پوتے پوتے کے دل میں دادا کی بڑی ہمدردی ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دادا جو ہے نا یہ پوتے سے محبت بہت کر رہا ہوتا ہے اسپیشلی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا پوتے کو کھلاتا ہے پوتے کو پلاتا ہے پوتے کو لے کر بیٹھا رہتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بات اولاد کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اولاد سے زیادہ مشد مشد ٹھیک ہے تو اب وہ ایک دن کھانا لے کے جا رہا تھا دادا کے لیے تو ماں نے چلایا چلائی کیا کر رہا ہے اتنی نے قیمتی پلیٹ بوڑے گی کس کام کی اس نے اندر سے کوئی پلاسٹک کی پلیٹ نکالی کا جا اس میں دے دے اور وہ پلاسٹک کی پلیٹ میں پھر کھانا آنا جانا شروع ہوا بیٹا اپنی دنیا کمانے میں مست تھا بیوی بی بولتی نہیں تھی تو امن ہی امن باپ نے اپنی آفیت اس میں سمجھی تھی کہ بولوں گا تو یہ جو تھوڑی بہت چھٹے یہ بھی چلی جائے گی باپ بیٹے کو دیکھنے کو ترسا اور چھت پہ ہی پڑے پڑے ایریا رگر رگر کے بیچاری کی انتقال ہو گیا تدفین وغیرہ فارغ ہوئے تو بیٹے نےت پر جو چھوٹا سا کمرہ تھا سامان سارا نکلوایا اس کو پلاسٹک کی پلیٹ بھی نکلی اور جیسے پلاسٹک کی پلیٹ پھینکنے لگا نا اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا نا دادا کا پوتا اس نے وہ رکھ لی بولا نہیں ابو یہ نہیں پھینکنے دوں گا میں آپ کو بولا بیٹا یہ پلاسٹک کی پلیٹ کچرا کس کام کی دیکھ تو سری کتنی گندی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ابو یہ نہیں دوں میں آپ کو بیٹا کیوں نہیں دوں کچرے میں تو جا رہی ہے نہیں ابو اچھا کیوں نہیں دے رہے بیٹا یہ بتا میں اس لیے نہیں دے رہا ابو کے جب آپ بوڑھے ہو گئے نا جب میں آپ کو اپنی چھت کے کیبن میں رکھوں گا نا تم اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں وہ کھانا کلا تب بیٹے کی آنکھ کھلی لیکن دیر ہو گئی تھی یہ پوتے نے ابھی سے سمجھا دیا تھا کہ کیا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض ایسی بہویں ہوتی ہیں جو ساسو سسر کو برداشت نہیں کرتی اور وہ دماغ خراب کرتی ہیں اپنے شور کا اپنے بچوں کے ابو کا اور وہ بیزار ہو جاتا تنگ آ جاتا ہے ایسا یہ, یہ, نا یہ ایک کے پیچھے ایک ہے یہ مجھے دوسرا واقعہ یاد آیا آپ نے عجیب آج یعنی بتا دیا نا اب بھی ایسا ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو تو اسی طرح گھر کے اندر ایک اور جگہ بھی یہی مسئلہ تھا اور وہی بہو نے برداشت نہیں کیا اور وہ اتنا بیزار کیا کہ اس نے کہا میں کروں تو کیا کروں اس باپ کا بولا جا اور اس جا کے باپ کو مار دینا اب یقین کریں بیٹا باپ کو ایک گھاٹی پہ لے گیا اونچائی پہ لے گیا کہا کہ کہ وہیں اپنے باپ کو مار دوں گا پتا نہ چلے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کے پیچھے پوری داستان ہے وہ لے گیا تو باپ سمجھ گیا نا باپ سمجھ گیا بولا بیٹا اگر تجھے مجھے مارنا ہی ہے نا تو یہاں مار مار وہاں مار وہ کیوں وہ کیوں کہ میں نے اپنے باپ کو وہیں مارا اللہ اکبر اخبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اور جب تب بھرا ہوگا نا تو تیرا بیٹا بھی تجھ کو وہی مارے اتتا گا یہ ایسے واقعات میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں بے غیرت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو مارتی ہے ہو جاتی ہے بھول اولاد سے بھول ہو جاتی ہے اولاد کو چاہیے کہ معافی مانگ لے پاؤں پکڑ لے ورنہ اگر یہ اس خوش فہمی میں نہ کہ کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا آپ کے ساتھ وہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ دنیا دیکھے گی یہ آپ کو بتا دوں ماں باپ کو ستانے والا نشان عبرت بنتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں نہ آپ کی دولت آپ کے کام آئے گی نہ آپ کی شہرت نہ آپ کا منصب کوئی چیز کام نہیں آئے گی بلکہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا یار بزرگ تھے نفل پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دیتی اور وہ نفل نماز میں تھے اور ماں کو جواب نہ دے سکے ماں کو مغالدہ ہو گیا اور ماں بدوا دے کر چلی گئی تھی جی ماں بدوا دے کر چلی گئی تو زندت کا منہ دیکھے گا اس طرح کچھ کر کے اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا جبکہ جب وہاں پر کوئی سدن کام نہیں تھا دا دا ایسا واقعہ ہو گیا کہ واقعی ان کو مطلب بےزتی نہ لیا ایسا واقعہ ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں اللہ ہے اکبر اللہ حکمر قبیلہ حکمر کبیلا یہ واقعہ ہوا اس لیے دل لئے دل لئے دل ارے ماں باپ کہہ نا کہ تم نے کام کیا نا تیرا پاؤں بھی کٹے گا تو اب انتظار کرو گے تیرے پاؤں کب کٹتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے ماں باپ کی باتیں اللہ اکبر اللہ اکبر نادان ہے آج کی اولاد جو ماں باپ کو فراموش کر کے اور ماں باپ کو بھول کر بیٹھی ہے فوراً فوراً رابطہ کریں فوراً رابطہ کریں بات کریں میسج کا جواب نہیں ہوتا کال کر لیں ابو ناراض تو نہیں ہو گئے ہوتا ہے بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے اتفاق اتفاقی ہو جاتی ہے اور راضی کریں معاف کروا لیں اپنے ماں باپ سے آئے دن اپنے حقوق معاف کروائے کریں ورنہ قیامت کے روز وہ پچھتانا پڑے یعنی دنیا میں بھی پچھتاوا ہے اللہ نہ کرے قبر میں بھی پچھتاوا ہے قیامت کے روز پچھتاوا ہے ماں باپ کی عزت کریں کیا بتاؤں میں آپ کو اتنے واقعات یاد آ رہے مجھے جی, میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ مال کی محبت کے بارے میں دولت کی محبت کے بارے میں اس کے نشے کے بارے میں بھی کچھ مدنی پولت آ فرمائے کہ کی آخر کیوں یہ دولت کی محبت ہمارے اندر ہدایت کرتی چلی جا ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ماں نہیں ہے جی ہم جنرل ٹاپک پر بات کر رہے تھے جی یہی دولت کی وجہ سے ماں باپ اولاد کو نظر انداز کرتے ہیں یہی دولت کی وجہ سے دولت ایش ع شرت آزادی یہ کلچر ہے ہمارا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے جی ہاں ایک ایک مضمون پڑھا ایک شخص ایک مضمون, پڑا, ایک شخص نے مضمون لکھا کیا میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا مجھ پر انیک شخص کہتا ہے میں بس, بس اسٹاپ پر کڑا ہوں بس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھ پر دو اون کے گولے گرے اون جیسے سویٹر بنتے ہیں جی جی جی. گولہ گرے میں نے گولے اٹھائے اوپر دیکھا تو دو انتہائی جڑیاں پری ہوئی تھی ایک مرد اور عورت بوڑھے نظار آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے جیسے ان کے ہاتھ سے گر گئے اور انہیں کے ہاتھ سے گرے تھے تو وہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ میں گر گئے تو میں تو میں اوپر چڑھا کسی منزل پر وہ تھے تو میں نے جا کر ان کو دستک دی انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا یہ انہوں نے کہا یو کر کے مجھے بولا ٹھیک ہے اندر آئے اندر بیٹھا میں مجھے چائے وغیرہ پلائی بڑا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ مجھے بڑے اچھے لگے یہ لوگ اور میں تھوڑی جگہ باہر نکلا تو باہر مجھے ایک وارڈ بوائے نظر آیا تو پتا چلا یہ اولڈ ہاؤس ہے یہ اولڈ ہاؤس تھا تو وارڈ بوائے نظر آیا تو اس سے میری کچھ الگ سے الگ بھی اور میں نے بتایا کہ بھائی میں اس لیے آیا تھا تو بولا تم پہلے آدمی نہیں ہو یہ روزانہ یہ بوڑھے جیلری میں جاتے ہیں تو ان کے گولہ پھینکتے ہیں تاکہ کوئی ان کو, کو اٹھا کر اوپر دینے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں تو یہ دونوں بڑے ہیں میاں بیوی ہیں تو بولے ان کی اولاد نہیں ہے اولاد ہے بچے ہیں بہت ہی کھاتے پیتے اور مطلب کے کماتے انہوں نے رکھا سارا خرچہ وہی اٹھاتے ہیں تو کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کھاتے پیتے بزنس ٹائپ کے اور اتنا لڑکے ہیں تو باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں رکھا ہے انہوں نے ماں باپ کو مجھے تشویش ہوئی میرے ان کا ایڈریس لیا لڑکوں کا اور ایڈریس لے کر میں ڈوںڈتا ڈوںڈتا گیا بڑی علیشان آفس تھی اور بڑا ویل سیٹل لڑکا تھا اس کا میں گیا میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا اس نے مجھے اندر بلایا بیٹھے اس نے بھی چائے پانی کی جی کیسے آنا ہوا تو میں نے وہ سارا واقعہ بیا اس نے کہا جی جی جی تھینک یو یس وہ ہمارے ماں ہیں مطلب اس کو کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی تھی وہ ماں باپ ہے تو میں یعنی نے کہا آپ ماں باپ اور آپ ایسے مطلب کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں آپ نے اولڈ لاس میں کیوں رکھا ہے ہماری انڈیویجل لائف ہے ہماری پرائیویٹ لائف ہے یہ بڑھے ہو گئے یہ دے رہے ہم لوگ خرچہ دے رہے تو کہا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے بولا آپ آئے ہم نے آپ کو چاہی لیکن جب میں نے تھوڑی سی بحث کی تو کہا کے کہ دیکھیے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیشہ یہی کیا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت حاجت تھی اللہ اللہ اللہ ہمارے ماں باپ ہم کو لے کے بیٹھتے کھلاتے پلاتے ہمارے درد دکھ کو بانٹتے ہم لوگ ماں کہتے تھے تو ماں تو تھی نہیں ماں تو چلی جاتی تھی صبح اللہ صبح, اللہ صبح اللہ ہم ابو کو یاد کہتے تو ابو تو صبح صبح چلے جاتے تھے انہوں نے ہمارے لیے خادم رکھ تھے جن کو یہ پیسے دے دیتے تھے اور ہم کو انہوں نے بڑا کیا, بڑا کیا. ہم نے تو کبھی نہ کی شفقت دیکھی نہ باپ کی محبت دیکھی ہم نے دیکھ تو دیکھ دیکھ دیکھا ہی کچھ نہیں ہے اور ہم اسی طرح بڑے ہوتے کہ انہوں نے ان کی اپنی پرائیویٹ زندگی تھی ان کی ایک پرائیویٹ لائف تھی ایک لائف تھی اور وہ چیز کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہماری پرائیویٹ لائف کے اندر ایسی کوئی انوالومنٹ ہو تو انہوں نے اس طرح ہم کو بڑا کیا آج ہم بڑے ہو گئے Allah. آج ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم نے بھی ان کے لیے کھاتے میں پیسے رکھ دی ہے جس کی طرف ان کا بڑھاپا نکل جائے یا ہمارا بچپن نکل گیا وہ کہتا ہے میں اس کے فلسفے مطمئن نہیں ہوا وہ فلسفہ غلط ہے یہ فلسفہ یورپ کا ہے سوری یہ فلسفہ ویسٹرن کا ہے یہ واقعہ کسی اسلامی ملک کا نہیں ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے یہ اس ملک کا ہے کہ جس کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور وہاں ہے ایسا ایک ملک ہے میرا نام یاد نہیں ہے وہاں بچے پیدا نہیں کیے جاتے کیوں کہ بچے پیدا کریں گے تو ہمارے انڈیویجل لائف اور پرسنل لائف کے اندر ایک پرسن آ جائے گا اور اس کی وجہ سے اس ملک میں ینگ لوگوں کی تعداد ختم ہوتی گئی مطلب اس گورنمنٹ نے باقاعدہ بچوں کے پیدائش پر اچھے سچے اچھے انعامت اور الاؤنس رکھے تاکہ اس کو یگسٹر ملے لیکن نہیں منتے تھے اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جہالت ہے علم کی کمی ہے اور ایک ایسی دنیا کی تعلیم اور دنیا کی محبت کی اور مال کی محبت کی نحوست ہے جس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں اور یہ اس کا سمجھے کہ نتیجہ ہے کہ کہیں ماں باپ بیٹے کو اولاد کو اگنور کر رہے ہیں اور کہیں اولاد ماں باپ کو اگنور کر رہی ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ان کو بھی قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا ہے اور وہ اولاد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی اور انہوں نے اس ماں باپ کے ساتھ وہ انداز اختیار نہ کیا جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو بھی قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا ہے میں دونوں کو عرض کر رہا ہوں دونوں کو ارض کر رہا ہوں ماں باپ کو بھی ارض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو محض دولت اور کام کاج پر مت دولو. کہ پیسہ دے تبھی اچھا ہے آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے مذہبی تربیت کرنا ہے اچھی تعلیم تربیت اور ادب سکھانا ہے اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا آپ کو اس کو لے کر بیٹھنا پڑے گا اور اولاد کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرے جب انہیں بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کرے گی یہ اس کے لیے جنت کے دروازے ہیں کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق بنے اور نیکی کے کام کرے جی تو میں تو دونوں کو ارض کر رہا ہوں مگر اس میں جو مین کردار ہے وہ اولاد کا ہے کہ ماں باپ نے ہزار اپنے معاملات میں اور اپنی ذمہ داری میں کھوتا برتی ہو لیکن اس سننے والی میں ساری اولادوں کو یہ ارض کرتا ہوں کہ ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کو نظر انداز مت کرنا اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا اگر آپ کے ماں باپ کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں تو انتظار کیجئے اس گھڑی کا جب آپ کی اولاد آپ کو نظر انداز کرے گی اور آپ کو ناراض کرے گی اس اولاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے پاس بھی مدنی چین کے ناظرین چونکہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ میسجز بھی کر رہے ہیں کالز بھی کر رہے ہیں تو طرح طرح کا فیڈ بیک جو ہے اس طرح کا بھی آتا ہے اگر کوئی اولاد یہ کہے کہ میرے ماں باپ جو یہ بے حیائی کے رستے پر چل رہے ہیں اور یہ نیکی کا راستہ چھوڑ کے بے حیائی کے رستے پر جو ہے وہ چلتے جا رہے ہم کیا کریں کیا فرمائیں گے آپ اگر رمضان اور مبارک کے جانے کی یادیں آ مجھے یعنی رمضان مبارک جب جاتا ہے نا تو ایک ویرانہ سا چھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ستائیسویں کے بعد یہ منظر میں دیکھتا ہوں مساجد ہو یا کچھ بھی ہو ابھی میں پیالا اور پانی ڈھونڈ رہا تھا تو پیالہ اور پانی نہیں میرے کو یاد گیا رمضان جا رہا ہے تو آیاتی ہے وہ چیزوں کی کمی یہ ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے جب ماہر رمضان جا رہا ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں نوٹس کر رہی ہوتی ہیں اور احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے تو اگر خدا نہ خاص تھا آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں خدا نہ خاص تھا اگر والدین بے حیائی یا برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے بدتمیزی کرے بے رخی برتے وہ ماں باپ کے پیچھے نہیں کا کام کر رہے ہیں نہ کریں چھوڑ دیں کام بے ہے کام چھوڑ کے نیک کام کریں اب یہ بھی نہ بولیں ان کو نہیں ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینے کے انداز میں فرق ہے اولاد کو جب آپ اصلاح کی طرف بلائیں گے تو آپ کی ٹین الگ ہوگی ماں باپ کو اسلح کی طرف بلائیں گے تو آپ کی ٹین الگ ہوگی ماں باپ کو لجاجت کے ساتھ اور ججکتے ہوئے اور آجیزی کے بازو بچھاتے ہوئے ادب کے ساتھ, ساتھ ماں باپ کو عرض کرنی پڑے گی اور نہ ماننے کی صورت میں بھی آپ کو الجھنے کی لڑنے کی غصہ کرنے کی اجازت ہے ہی کب یعنی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میری عقل کام نہیں کرتی اللہ مجھ پر کبھی وہ دن نہ لائے ہم اللہ کبھی ہم پر وہ دن نہ لائے ٹھیک ہے تو کہ میں میرے باپ باپ سے ناراض ہو جاؤں کیسے ہو سکتا ہے یعنی میرے کو اختیار ہی نہیں ہے مجھے اس بات کا حق ہی نہیں ہے میرا ڈومین بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ میں ماں باپ سے ناراض ہو جاؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی حیرت ہوتی ہے بعدوں کا پتہ چلے کہ بیٹا بولے کہ میں چار پانچ دن سے میں امی سے بات نہیں کر رہا ہوں میں ناراض ہوں ابو سے بات نہیں کر رہا ہوں میں ناراض ہوں ایک مہینہ ہو جائے نہیں یار میں مجھے نہیں یار میں میری ناراضگی چل رہی میرے ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر یار ہم خود تو حق ہی نہیں ہے ورنہ مار مار کر اس کو وہیں ہم سیدھا کر دیں تو ہم کر نہیں سکتے اس کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے اس کو الٹا لٹکا دیں ہم لوگ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اس کی اجازت بھی نہیں ہے نہ کر سکتے نہ ہمیں حق حاصل ہے کہ دیکھو یہ الٹے لٹکے ہوئے بیٹے کو یہ وہ نافرمان اور ایک گندا اور بے شرم بچہ ہے جو بولتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہوں ارے خدا کے بندو ناراض ہونے کا حق ماں باپ کو ہے اولاد کو تھا کب حق آپ کو حق ہے کب کب ناراض ہو جاؤ پاگل واگل ہو گئے ہو باولے ہو گئے ہو کس کے کھسک گئی ہے کیا ہو گیا آپ کو کہ دماغ خراب ہو گیا ہے یا ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہو جو تمہارا دماغ خراب کر رہے ہیں کبھی اولاد بھی ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے کبھی بھی نہیں اگر ایسا اللہ نہ کر اس وقت کوئی ایسا رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو تو فورن فون اٹھاؤ یا قریب بیٹھے نا تو قدموں میں گر جاؤ ہاں نہیں دیکھو ہم لوگوں کو ان کو دیکھو اللہ اللہ, اللہ یہ اللہ. ہیں وہ دیکھنے ان کو بھی قدموں کو دیکھو حق حق حق اور قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور ابھی ہاتھ ہاتھوں ہاتھ معافی مانگ لو <سوار> <بنا سوار> <مدنیجا> <سوار> ہم کو معاف کر دیجیے ابھی ابھی کرابطہ کر لو اللہ اللہ ستائیسویں چلی جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو تاکے چلی جائے تو, تو ماں باپ کو نہ پوچھو عید چلی جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو رمضان کا مہینہ چلا جائے تو ماں باپ کو نہ پوچھو کیسے لوگ کیسی اولاد ہو عجیب حال ہے تمہارا ایسی کو اولاد ہوتی ہے کیا ماں باپ اس لیے پالتے پوچھتے ہیں کہ ہم کو بھول کر بیٹھ جائے نہ ابھی اسی وقت اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے دماغ اور دل کے کسی بھی جگہ پر ایسا ہے کہ میرے ماں باپ سے میں ناراض ہوں یا میرے ماں باپ سے میری ترکیب صحیح نہیں ہے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں اللہ سے ڈرو اور فوراً اپنے ماں باپ سے دوستی کر لو اور ان کی محبت دن میں بساؤ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اب بھی فون کر کے کم از کم سلام کر کے رابطہ کر لو ماں باپ کو بھی لگے گا اس کا اپنے بیٹے کا لگتا ہے نا اس کو حیرت ہوگی باپ کو آج میرے بیٹے نے مجھے سلام جائے. اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ. اس بیٹے نے مجھے سلام بھیجا ہے جسے چمگ چم کر میں تھکتا نہیں تھا نا. اللہ اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ. روزانہ چومتا تھا جسے آج مہینوں کے بعد اسے سلام بھیجا آنکھ بھیگ جائے گی دل تڑپ جائے گا دعا نکل جائے گی تیرا بیرا پار ہو جائے گا ہمت کرو چلو ہمت کرو امت بھی کیا کرو اپنی شرم شرم کرو بلکہ میں یہ کروں یہ بے شرمی ہے ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جانا بے شرمی ہے اگر خدا نا کاشتا بچوں کی امی کی وجہ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہو ٹھیک ہے اس کا حق اس کی جگہ پرتا کرو تو یہ ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وجہ سے ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ ماں باپ ماں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیوی کا حق اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے وہ آپ کے ماں باپ سے دوستی کرے آپ کے ماں باپ سے سلو کرے اپنے ماں باپ سے بنا کر رکھے اور اس کو چاہیے کہ اس کے شوہر کی خوشی بھی اس میں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ سے بنا کر رکھے اس کے ماں باپ کی خدمت کرے شوہر کی اطاعت تو شوہر کی خوشی اس میں ہے اس کے لیے ٹینشن ہے اللہ, بارد اللہ بارد بارد بارد بارد خیر فرمائے اے اے مجھے بے بے اپنے کو کالیں آوے یار میسج آوے خیر ٹائم ہی نہیں ہے کال تو بیچاری کیا آئے گی کال ہم ہیں ہمارے پاس بیس منٹ ہے تقریباً بالکل ناظرین کال کر سکتے ہیں بہت مشکل ہے کال کرو بھائی اپنے باپ کو کال کرو ہم کو نہیں کرنا اپنے ماں باپ کو کال کر لو اللہ بس اللہ کو خوش لگے میں ہم کو نہیں کال کال کرو اپنے ماں باپ کو کال کرو ہک ہک ہک ان کو فون کرو اور رو رو کر آن اٹھ جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ ماں باپ کے پاس جاؤ ہک ہک ہک ہک آف کر دو مدنی چینل ماں باپ ماں باپ کی خوشی کا دروازہ آن کرو ہک ہک ہک جاؤ مہربانی کرو شاپ جاؤ شاہ ماں ما باپ کو راضی کرو شہباز جاؤ اور ان کو خوش کرو اور بھی کوئی ان کے ہو کے رہ جاؤ اور جب تک جیو ماں باپ کو راضی کرتے ہوا لگے نا جھلک آئے کہ لگتا ہے یار ابو سیٹ نہیں ابو ناراض ہو گئے فوراً راضی کر لو فوراً راضی کر لو اور واقعی بناتے ہیں امیر ذہن بناتے ہیں تو تبدیلی الحمد للہ آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ و نے ہمارے ان بزرگوں کو وہ برکات عطا فرمائی ہیں رب کریم نے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لوگ رجوع بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور رب عزوجل کی رحمت سے ان کی دنیا بھی سنورتی ہے آخرت بھی سنورتی ہے اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے مدنی چینل کے ناظرین یہ نعمت عزما ہے ہمارے لیے کہ ہماری ہمیں کوئی سمجھانے والا موجود ہے ما شاء اللہ ان کی بات کو سمجھیے اور گھر پہ سمجھا رہا ہے اس, اس کو سمجھنے میں ہی ان شاء دنیا اور آخرت کی خیر ہے اور گھر پہ آگے سمجھا رہا ہے اور کیا رہے کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ کی میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی نگرانی شرت سے یہ سوال ہے کہ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا پچھلے ہی سال یہاں کاول پنڈی میں ایک بیٹے نے اپنی والدہ کو اور والد کو اور دونوں کو قتل کر کے گھر میں نا پیٹی میں بڑی بستروں والی بیٹی تھی اس میں بند کر کے اوپر بسترے ڈال دیے اور خود بھی وہیں رہا تین دن تک وہ وہیں رہے اور سمیل آنی شروع ہوئی پاس پڑوس والوں کو تو جب انہوں نے باہر کال کی پولیس والوں کو جب پولیس والے انہوں نے دیکھا تھا وہاں تالے توڑ کے اندر گئے تو وہ بے ہوش پڑا تھا لڑکا جس نے اپنے والدہ کو اور والد کو قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کو بھی لکھا دلوقت لڑکے دلوقت کو بھی اور وہ اس سے پوچھ کی کہ سمیل آ رہی ہے اس نے پھر بتایا اسپتال جا کے ہوش میں آیا تو نے یہ پتا چلا کہ یہ فیل ہو رہا تھا تو باپ نے اس کو ڈانٹا ماں نے اس کو ڈانٹا اور اس وجہ سے ان دونوں کو اس نے قتل کر دیا کہ یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ فیل ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں نگرانے شورا کیا کہتے ہیں میں کیا ارض کروں گا میں نے ارض کیا آپ کو کہ اب بھی میں یہ سارے واقعات ابھی جو آپ نے واقعہ بیان کیا اور اگر میں مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں واقعات ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت جو سن رہے ہیں میں ان سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے نا اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اسلام اور دین کی تعلیم کو عام کریں ایک مذہب و دین کو سمجھنے والا یہ واقعہ کرتا یا نہیں کرتا اس کی مثال آپ دنیا بھر میں چیک کر لیجئے عموماً اس طرح کے کیسز آپ کو ان لوگوں سے ملیں گے کہ جو محض دنیا کی تعلیم کے گرویدہ ہیں اور دین کی تعلیم سے دور رہتے ہیں وہ لوگ ملیں گے جو معذ اللہ بری صحبتوں میں ہے وہ لوگ ملیں گے جو معذ اللہ نشے کے دی ہیں وہ لوگ ملیں گے جو صرف اور صرف جنہوں نے کالج یونیورسٹی اور سکولوں کو ہی اپنی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا ہوا ہے اسلام و دین و قرآن اور حدیث اور اس طرح کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ان کو دور رکھنے میں ماں باپ کا بھی ایک کردار ہوتا ہے وہ پھر ایک بات آتا ہے پھر کہتے بیٹا تو چل چل تو دین کی طرف جا لیکن جب دین کی طرف جا رہا تھا نا تو وہ نہیں مانتے تھے میں ایک بچے کو جانتا ہوں کہ وہ دین کی طرف ہی آنا چاہ رہا ہے. دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے اس کے ماں باپ کا ذہن نہیں ہے ماں باپ کا ذہن نہیں بنتا اس کو گما گما کر گما گما کر مطلب بات چیت ہوئی تھی ہم نے بھی بولنا سمجھانا اتنا نہیں اچھا لگتا لیکن بچوں کا ذہن ہوتا ہے بعدوں کا رجحان ہوتا ہے کہ میں دین کی طرف جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی تعلیم رہ جائے گی اب کیا تعلیم حاصل کریں تعلیم حاصل کرنے کے بعد داخل کروا دے گا اولڈ ہاؤس کے اندر ماں باپ, باپ اکبر کبیرا ماحبر کبیرہ ماح اپنی اکبر جگہ بڑے روزگار کے لیے جو ایک تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے لیکن میری مدی نتیجہ ان کیسز کو ان واقعیت کو روکنا چاہتے ہیں تو سنت و برے مدنی ماحول کو آنے دیجیے جی محکمہ جی جی محکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لاہور سے جناب اللہ آپ کا پروگرام بہت ہی بہت ہی اچھا ہے خاص طور پر جو جمع مبارک کے بعد آپ نے جو الوداع رمضان کا وہ پڑھا اور اس پہ آپ نے اشک باری کی بہت ہی اچھا لگا اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے تو کیا یہ جی رمضان کے بعد بھی سب مثالی معاشرے کا پروگرام جاری رہے گا اس جاری رکھے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ مشو... مشاورت کرتے ہیں مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے نگران شورا کے سلسلوں کے حوالے سے یہ اللہ ایک مشاورت کا سرسہ رہتا ہے اور آپ انشاءاللہ شاء اللہ نگران کے زبردست سلسلے مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نئے مواد کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ نگران شورا کے مدنی پوری انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے مدنی چینل کی اسکین پر آپ نکر رہیں گے انشاءاللہ جی مزید قوت شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عامر ہے میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے ابھی ماں باپ کے اس پہ ٹاپک چل رہا ہے کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے سوت لے اور بیٹا اس کو منع کرے کہ میں سوت نہیں دے سکتا اور وہ ماں گالیاں بک کے جائے گھر میں جائے اپنی اولاد کو تو اس کے لیے کیا وہ میں گھرا فرما نہیں اگر ماں گناہ کی طرف بلاتی ہے یا ماں گناہ کا کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے اولاد کو نہیں ماننی ماں باپ کی بات نہیں مانے اور ماں اگر اس معاملے میں یا باپ اس معاملے میں کوئی ایسا کام بھی کر گزرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کہا اولاد کیا کرے اس ٹائم پر اولاد زیادہ ماں باپ کے لیے دعا کرے اور ان کی مغفرت کی دعا کرے ان کی ہدایت کی دعا کرے اور اپنے دل میں ماں باپ کا بغز کینہ نہ آنے دے اور دعا کرتا رہا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو تو نیکی کی توفیق دے اور کسی سے اظہار بھی نہ کرے کہ ماں باپ کی قیمتیں نہ کرے ماں باپ پر توہمت و بوتان نہ باندھے ماں باپ کو رسوا بھی نہ کرے بس اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے اور ماں کو جب حاجت ہو تو ایک جائز طریقے سے ماں اور باپ کی حاجت کو اس طرح بھی پوری کریں اپنی ذمہ داری پوری کرے آپ اولاد ہو آپ اولاد بن کے دکھاؤ واہ. سبحان اللہ جی ماشاء. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ابراہیم اتاری حیدرآباد درکن سے کر رہا ہوں ماشاء اللہ کا سلسلہ جاری اور سہاری ہے تو نگران شرح سے میرا یہ سوال تھا آپ تو ماشاء اللہ والد صاحب کے حقوق والد صاحب کے اولاد والد صاحب کو کیسی عزت کرنا ہے اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں تو ماشاء یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اولاد اچھی ہو جیسا کہ اب ہر چیز ماں باپ کے حقوق ادا کرتی ہو تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے معاشی حالات کاروبار نہیں لگنے کی وجہ سے تو جو پیسے وغیرہ گھر میں کبھی کبھی نہیں دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ پیسے ورنہ تو عید مت کرو آپ کے سسرال میں جا کے عید کر لو مجھے صرف پیسے ہونا ہے عید کیسا کریں گے تو کیا والد صاحب کو بھی خدا کرنا چاہیے اگر بیٹے نہیں دے گے تو کیا والد صاحب اگر عید وغیرہ میں جو بھی ترکیب ہوتی ہے کھانے پینے کی کیا والد صاحب نہیں کر سکتے کیا بیٹے ہی کرے اگر بیٹے پیسے نہیں اگر دیکھیے بیٹا کو ماں باپ اگر محتاج ہیں ماں باپ اگر ضرورت مند ہے تو بیٹے کا کام ہے کہ ماں باپ کو ان کی موتاجی دور کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے ان کی مدد تو کرے اور اگر اتنی مفلسی اور اتنی محتاجی ہے کہ اس کے لیے مسائل ہے تو وہ باپ اپنے اولاد کے مال سے اتنا لے بھی سکتا ہے اب یہ تو ایک مسئلہ ہے اب, اب آپ جس کا بھی یہ مسئلہ اس کو دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ کتنے حاجت مند اور کتنے ضرورت مند ہیں لیکن وہ والدین جو اس طرح اپنی اولاد کو ٹورچر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ نہیں تو کر کے دے تو کر کے دے حالات معاملات اخراجات فیملی بیوی بچے ان سب کو دیکھ کر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کمپرومائز کریں ان کے ساتھ سیکریفائز کریں آپ تو قربانی دے دے کر اپنی اولاد کو بڑا کیا ہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی دل بڑا رکھیں ذہن بڑا رکھیں حسن زن رکھیں اپنی اولاد کے ساتھ وہ بھی سلوک نہ کریں کہ اولاد بھی مطلب شیطان سب کے ساتھ لگا کہ اولاد بھی کیوں شیطان کے سپورٹ کر دی جائے اور وہ کیوں متنفر ہو ہم سے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی والا ہی سلوک کریں اور اولاد اگر اپنی کوئی مجبوری اور پریشانی لجاجت سے آ کر کہتی ہے کہ ابو میری یہ پوزیشن ہے میں کیسے کروں آپ بتائیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے بارے بدگمانی نہ کریں پھر اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے گا نہیں بیٹا مگر ماں باپ کو محتاج دیکھے ماں باپ کو مفلس اور اس طرح کا پریشان حال کہ حاجت مندے کے پھر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اپنی پوری متوجہان لگا دے اپنی حتی المقدود پوری کوشش کرے جب ہم چھوٹے تھے پریشان تھے بیمار تھے تو ماں باپ اپنی پوری جان لگا دیتے تھے ہماری حجاتوں کو ہماری جائز حاجتوں کو پوری کرنے میں اور ہماری بیماری شماری میں ہماری علاج کرانے دے میں, دے میں دے دے تو اولاد کا بھی کام ہے کہ جب ماں باپ کو حاجت پیش آئے تو اس سے اپنا ہاتھ نہ کھینچے لیکن اگر اولاد خود بھی اس طرح کے فائنینشلی کرائسس کے اندر ہو تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پھر کمپرومائز سیکریفائز ایک اچھی انداز سے دعاؤں کے ساتھ چلے اس وقت اولاد کو دعائیں دینے کا وقت نہیں ہے اولاد کو برکت کی دعا دیں رسکے حلال کی دعا دیں اس کو خوشی اور راحت کی دعا دیں کہ انشاءاللہ جب اس کے گھر میں چراغ جلے گا تو روشنی آپ کے گھر میں بھی آئے گی سبحان دلوقتي اللہ سلحان اللہ نگران شرح بڑے پیارے مدرف الطافر مارے فرمارے ماشاءاللہ اگر یہ ہماری ذات میں نافذ ہو جائیں ہمارے گھر بار میں نافذ ہو جائیں یقیناً گھر بار مثالی بنے گا معاشرہ بھی مثالی بنے گا مدریف المزید بھی جاری رہیں گے جی امیر سنت نے شروع سے اپنی اولاد کو کہا ہوا ہے جی کہ مجھے آپ کی کمائی سے کچھ نہیں چاہیے آپ اپنا گھر خود ہی چلا لو نا اور ان, اور ان کی اولاد ان کے پاؤں پہ کھڑی ہے اور یہ ان کی حاجت ہی نہیں کہ میری اولاد میرا گھر چلائے یہ بھی ایک باپ کا بیٹے کے لیے بہت خوبصورت ورڈ ہے اسی طرح اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ دینا یعنی میں میرے والد صاحب ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیوں اپنے والد صاحب کی تعریف نہ کروں میرے والد صاحب ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب آج بھی مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے حق تجھے پہلے بھی معاف کیے اب بھی معاف کیے ہیں تاکہ قیامت کے روز تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑا نہ جائے اللہ، اللہ میرے, میرے, میرے والد صاحب مجھے آج بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے, میرے اپنے حقوقوں میں ماف لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی حق تلفی کروں گا کہ یار میرے والد صاحب نے تو اپنے حقوق معاف کر دیے نا اب میں حق اختلاف کروں یہ میرا کام نہیں ہے میں اپنے والد صاحب کے جو حقوق ہوں گے ان کو ادا کرتا رہوں گا کیونکہ میں اللہ کی نا فرمانی تھوڑی کروں گا میری ماں بھی مجھے کہتی ہوئے دنیا سے گئی ہے آہا اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے ان دونوں کو خوش رکھے اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے اور دعا امید امید کر اللہ میری ماں کی بھی بے سا مقفرت فرمائے امید امید میری ماں انتقال کر کے میری ماں بھی یہ کہتی ہوئی گئی ہے دنیا سے کہ میرے اپنے حق تجھے معاف کی ہے میں آپ کو اس عرض کر رہا ہوں کہ میرے امیلیں سنت اپنی اولاد کے لیے بڑے شفیق بڑے کریم ہیں بڑے شفیق آپ بتائیے کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف پاؤں نہیں کرتا کہ ایک بیٹے کا نام محمد ہے ایک بیٹے کا نام محمد ہے, اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس نسبت اور اس تعظیم اس نام کی تعظیم کے مقصد سے باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف پاؤں نہیں کرتا واہ جب بیٹے باق باق کو پتا چلے کہ ہمارا والد صاحب اتنا معذم اتنا معزز اور اتنی عزت کرتا ہے تو بیٹے اور گرویدہ ہوتے ہیں والد صاحب کے اس طرح مطلب کہ دیکھیں یہ بھی تو مثال ہے نا کہ اولاد کو ریلیز کر دیتے ہیں ریلیکس کر دیتے ہیں مزہ آ جاتا ہے نا اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ بھی ایسا کریں اولاد کیوں سے قیامت عام روز مدینہ مدینہ مزین پھول بڑے پیارے بیان ہو رہے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آ, کل ایک اسلامی بھائی نے نگران کے لیے ایک تحدی کا پیغام بھجوایا تحدی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں اس کو جو ہے وہ چیلنج کہا جاتا ہے اور ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے بھارت تو نگران شورا نے چیلنج قبول بھی کیا چاند رات کو ان زبدستک سلسلہ ہونے جا رہا ہے اس کا ایک تشہیری مدین الرسہ شاہی آپ کو دکھاتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی مدری چینل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے براہ راست سلسلہ فیس ٹو فیس فیس ٹو فیس اب ہوتے ہوئے تو عورت سامنے آ سکتی ہے ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی کیا عام کریں گے تو کیا شادی جواب نہیں دے سکتے جب گھوم گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں میں اٹھا کر دو وہ صحیح جگہ پر جائے گا کھڑا کر غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش اللہ آپ کہیں بھی ہمیں گنجائش دینے کو تیار ہوئی جتنی گنجائش اسلام و دین میں وہی ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ شاپنگ سینٹر نہ بازار ختم کر دیں شاپنگ نہ اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے ہر چیز کی باؤنڈری ہوتی ہے فریڈم یہاں پر تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کی اگر رپورٹ کرانے جاتا ہوں تو میرے خلاف سسٹم آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے کبھی چاند مار کر کچرا سائڈ میں بھی تو کر رہا ہے جب ہم کسی پارٹی سے بلوگ نہیں کرتے تو ہر پارٹی والا ہم کو سنے گا اسلامی کوشش یہ کہہ رہی ہے ہم پر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا اور سنتوں کا رنگ چڑھ جائے آپ بھی شامل ہو سکتے اپنی کالس اور ایس ایم ایس کے سریعے چال رات کو مدری مذاکرے کے فوراً بعد براہ رات ٹیلی کاسٹ پر واج اللہ تو شیر مدنی گلستا ہے زبردست قسم کا مدنی چینل کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے فیس ٹو فیس براہ راست براہ راست جو ہونے جا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے ٹائم بھائی جو آپ اسکرین پر جن کو آپ نے دیکھا یہ بھی ہوں گے ہم لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ اور نگران شرا بھی ہوں گے اور سوالوں کے جوابات بھی ہوں گے اور آپ کی کالس اور میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ یہ تو میرے خیال پوری تیاری کے ساتھ آنے کا شاید ان کا ذہن ہے براہ راست ہاں جی گھیرنے کا یہ ہوتا ہی فیس ٹو میں ان کا کوئی پلاننگ ایسی ہوتی ہے ہمیں نہیں اتنا اندازہ ہوتا کہ کیا کیا ڈسکشن زیادہ یہ کریں گے نہ اسکرپٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ میرے ساتھ میرے مدی چل کے ناظرین ہوں گے وہ لست. مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ نے تو ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لی ہے تو آپ لوگ بھی تو لاتے ہیں نا اپنے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ آپ مجھے خیر تا فرمائے بڑا زبردست اور بھرپور سلسلہ ہونے جا رہا ہے چاند رات کو لئی رس الجائزہ بھی ہے اور انشاءاللہ مدنی چینل کی زبردست نشریات بھی ہے شیخ طریقت امیر اسلط کا زبردست مدنی مذاکرہ بھی ہے اور اس کے بعد دلچسپ سلسلہ مدنی مذاکرے کے بعد جو مخصوص اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ جنہوں بارہ ماہ والے تیس دین والے جو پورے ماہ کے سفر کر رہے ہیں مدنی قافلوں میں اس طرح دیگر ایسے بھائی ہیں جن کی ملاقات بھی ہوگی جو اس کے لیے پاس ہیں اور اسلام بھائی بیٹھے بھی ہوں گے ایک تعداد ہے جن کو بیٹھ کر ملاقات اور زیارت کرنے کی اجازت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے واہ اور فیس ٹو فیس بھی چلتا رہے گا ان شاء اللہ اللہ نے ان انشاءاللہ اللہ جی یہاں میرے پاس کافی سارے میسجز ہیں حضور لوگ اپنے اپنے جو میسج ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ڈسکس جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور غلطی بھی نہیں ہے لیکن ہماری دادی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہمارے گھر پر نہ آیا کرو تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ کبھی اپنا منہ نہ دکھاؤ اور میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی ہمیں بتائیے ہم کیا کریں راضی کریں بعض کا صدمہ بڑا گہرا ہوتا ہے چوٹ بڑی گہری ہوتی ہے اور تو دوائی اور مرہم میں پھر بڑا گہرا لگانا پڑتا ہے تو مطلب یہ کہ ہر زخم کا علاج جو ہے نا وہ صرف ٹور سے مار دینے سے نہیں ہوگا اس کا پورا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے آن آن ہو سکتا, دل سکتا دل ہے دل کہ دل دل کا, دل کا دل ہمارے بڑوں کا ہم نے ایسا دل دکھا دیا ہو تو وہ جس انداز پر راضی ہونا چاہیں اس انداز پر راضی کریں اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کر شعیت کے دائرے میں رہ کر مل جل کر کوئی ترکیب بنا کر تو کوئی گیدرنگ کے ساتھ جا کر کہ نہیں دادی بس اب اب میں نہیں جاؤں گا اب ہم نہیں جائیں گے بیٹھے رہیں گے جب تک آپ نہیں ہو جاتی یوں کر کے تھوڑا منائیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا بعدوں کا منانے کا طریقہ کیجیے نا تھوڑا ایک اچھے خوبصورت اور ایک منفرد انداز سے آدمی جائے مسکراتا ہوا جائے اور ذہن بنا کر جائے کہ اس میں بھی کچھ سننی پڑی تو سن لیں گے تو مان جاتے ہیں منانے والی طبیعت ہونی چاہیے تو آدمی منا لیتا ہے مدینہ مدینہ یہاں ایک اور ہمارے پاس محسوس دادی کو لگا بھی چاہیے کہ اگر منانے آگے نا تو پھر زیادہ دیر نہ لگا ہے مدینہ مدینہ پہلے ان کا بھی ایسا لگے جو ہر ایک کا تو ایسا نہیں ہوتا نا اب بولے چلو دس منٹ کا سوچ کر آئے تھے دس منٹ میں مانے کی تو ٹھیک ہے نہیں مانے کی تو میٹھا واپس لے جائیں گے تو نانی کو چاہیے کہ آٹھویں منٹ میں مان جا رہے مدینہ مریہ ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور ہماری جی دادی نانی دونوں کو جو بھی ہو یہ باپا کی بھی ایک سوچ ہے باپا نے ایک تربیت کی ہے جی سلمان بھائی کے آپ سے اگر کوئی معذت کرنے آئے نا معافی مانگنے آئے اور آپ کو راضی کرنے ہیں آپ کو منانے آئے تو چلو تھوڑا بہت آدمی دیکھیں اس سے زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے مان جانا مجھ? چاہیے اس سے پہلے کہ یہ اس کو یہ لگے یہ مانتا ہی نہیں منانے بھی نہیں آئے گا <laughs> مان جائے اس کی آج کے دور میں کوئی منانے آئے اس کی مہربانی نہیں ہے کوئی نہ آتا کسی کو منانے کے لیے مان جانا چاہیے یوں تھوڑا بہت مدینہ بدی یہاں ایک اور بھی میسج ہے ہمارے پاس اچھا آپ نے کہا آٹھ منٹ میں مان جائے پہلے منٹ میں نا مانے ہے آتے ہی گیٹ پہ استقبال کر لیں اللہ اللہ اللہ واہ اللہ میسج ہے ہمارے محض خانے وال سے آ, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ماں ہر وقت ایک بچے کو تو اچھا کہتی رہے اور دوسرے کو برا کہتی رہے تو اب دوسرا بچہ بےچارا کیا کرے وہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے تربیت کی گئی ہے کہ وہ ڈس بیننس نہ چلیں بیلنس کے ساتھ چلیں حتیٰ کہ پیار کرنے میں بھی برابری کریں اگر ایک کو پیار کیا تو دوسرے کو بھی پیار کریں ایک کو گود میں لیا اگر دونوں چھوٹے تو دونوں کو گود میں یہی یہ تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا جو دادا نانا بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے ایک طرف نواسا اور ایک طرف پوتا ہے ایک طرف نواسی ایک طرف پوتی ہے یا نواسی ہے وہ پوتا ہے پوتی ہے یا نواسا ہے اس طرح کوئی بھی اس طرح کے ہو تو آپ جب پیار کریں تو دونوں کو ایک ساتھ کریں دونوں کو ایک ساتھ بھیجیں دونوں کو ایک ساتھ مطلب کہ وہ لیں اگر کوئی دینا بھی دونوں کو ایک ساتھ دیں دادا دادی نانا نانی ان سب کا یہ کام ہے کہ یہ کریں وہ ڈسبلنس نہ ہو کہ یہ بیٹی کا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو بیٹے کا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے اگر بہو اچھی نہیں لگتی تو یہ نہیں تو مطلب وہ اس کا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا یہ بیٹا اچھا نہیں لگتا تو اس کا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا یہ ہمارا کام نہیں ہے میں دادا بھی ہوں میں نانا بھی ہوں اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ماشاء اللہ ٹھیک ما ہے کہ دادا نانا جو بھی ہوں آپ بیلنس رکھیے بچوں میں تقسیم نہ ہونے دیں بچوں کے ذہن میں یہ فٹ نہ ہونے دیں کیا ہمارے والدین یا ہمارے بڑے جو ہے نا وہ ایک طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے اگر طبعی طور پر باتوں کا فرما بردار اولادو نیک اولاد ہو بات مانتی ہو تو طبعی طور پر اس کی طرف میلان ہوتا ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن اس کا اظہار نہ کرے اس کا اظہار نہ کرے اور اپنے پر کنٹرول رکھے انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے گا سوا. باپا کے پاس چلیں باپا بالکل بالکل چلے چلتے